Yeah uh -huh. الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلم علیہ سید اعوذ اب من السلیم امبادیم بسم اللہ الرحیم اس کے بعد صورت المدثر ہے صورت المدثر بھی مکی صورت ہے اس کی ابتدائی آیات کے بارے میں بھی ایک رائے سات آیات ابتدائی کی یہ اولین دور کی وہی ہے کم و بیش چوتھے نمبر پر یہ آیات کا نزول ہوا جس میں نبی اکرم علیہ السلام کے بنیادی اور تکمیلی کام اور مشن کا بیان بھی ہے مزید بنا مجرمین کا تذکرہ ہے اور آخرت کے انجام بھی بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ المدثر اے کپڑوں میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کم کھڑے ہو جائیے فر اور ڈرائیے لوگوں کو یہ پیغمبروں کو بنیادی کام بشارت انزار سورہ سورسا سو پینسٹھ سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کسے کہتے ہیں ہم کہیں گے اللہ اکبر کہنا ٹھیک ہے تو فرشتے بھی کہہ رہے تھے اللہ ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کی تصویر کرتے ہیں نہیں ایمان سے اللہ کو کچھ اور مطلوب ہے وہ یافلاق یا میں تقبیر مسلسل والی بات ذکر آیا تھا صف میں دیکھیے تشہیر کا مطلب ہے ایڈورٹائز کرنا پھیلانا تسہیل کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا تقبیر کا مطلب کیا ہوگا بڑا کرنا کیا مطلب اللہ کی زمین ہے اس کو بڑا مانو اور اس کی بڑائی کا نفاس کرو مانا نہیں جا رہا اس کی بڑائی کو مانا نہیں جا رہا اس کے احکام کو یہ تکمیلی مشن نبی اکرم علیہ السلام کا اور صفح میں بھی پڑ چکے آیت نمبر لیو دینی یہ ہے تکمیلی کام امام الانبیاء کا صلی اللہ و فطاہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے یہ کپڑوں کے پاک رکھنے میں ظاہر کی پاکیز کی بھی ہے اور آگے ذکر آ رہا ہے برجہ ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے ظاہر بھی پاک ہو باتن بھی پاک ہو عقائد بھی پاک ہو افراد کے کردار بھی پاک ہو اور معاشرے کو بھی پاک کرو نظام کو بھی پاک کرو اس نظام کی سطح پر کفر کی گندگی شرک کی گندگی اللہ کی نافرمانی واری گندگی نہ ہو یہ ہے انقلابی تصور تہارت کے حوالے سے ولام نوم تس تقثیر اور طور پر احسان کیجئے کیا مطلب کسی کو کچھ دیا جائے تو کچھ توقع نہ رکھی جائے اس سے توقع کس سے رکھی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فیاض فیاضی رویے کے ساتھ احسان کیجئے ولی ربی کا تصبیر اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے صلی اللہ علیہ و وسلم بڑا پیارا کوٹیشن ہے سید قطب شہید کا رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی مجاہدانہ اسلوب والی تفسیر ہے فی ز لال انگلش میں بھی ہے شیڈ وہ لکھتے ہیں کہ پھر حضور کھڑے ہوئے تیئیس سال تک کھڑے رہے اور اس سقامت کا پہاڑ بنے رہے اور حضور نے یہ میں ایڈ کر رہا ہوں حضور نے جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستائے گا کسی کو نہیں ستائے گیا اور تیئیس میں تک کھڑے رہے امام الانبیاء لمبی علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے دین کے کی, کی جد و جہد کے لیے کوئی سختی کوئی مسائل کوئی پریشانی کوئی پریشر کوئی پیشکش کوئی گفٹ اینڈ ٹیک آپ کو اس استقامت سے ہٹا نہیں سکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدانا جب سور میں پھول پھوک مار دی جائے گی فدان کے آسان نہیں ہوگا ذرنی ومن خلق و عیدہ اینبی علیہ السلام مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا مشکین کا وہ سردار بھی تھا کچھ قریب بھی آیا لیکن اور مشک سردار اس کے دل کو بہلا کر اس کو کھینچ لیا کچھ قریب آ کر دور ہو گیا اس تعلق سے تبصرہ آ رہا ہے غرنی ممن خلق و عیدہ آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجیے اللہ فرماتا جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا وہ جال تو لہ مال ممدودا اور میں نے اسے دیا تھا مال کا سنس سے اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دا اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان عطا کیا تم ان عظہم پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ اور زیادہ میں اس کو دوں کل اللہ فرماتا ہرگز نہیں ام نہ حقاً علی آیات نہ اندا بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے رہے کہ ادا اللہ فرماد اب اس سے میں بڑی چڑھائی چڑھوا ہوں گا مراد جیسے اوپر چڑھنے میں شک مشقت ہوتی ہے اس کو مشقتوں میں ڈالا جائے گا انه فکر وقدر بیشک اس نے سوچا پر ایک اندازہ کیا فقتل کیف قدر بس وہ ہلاک کیا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا ثم قتل کیف قدر وہ ہلاک کیا جائے مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا کچھ قریب آکر بھاگ لیا حق کے قریب آکر فراموش کر گیا ثم نظر پھر اس نے دیکھا ثم عابس اور لیا یہ تو ایک جادو ہے جو پچھلوں سے نقل چلا آ رہا ہے یہ کہہ کہ جان چھڑائی گی تو جادو میں تو نہیں سنتا ان کی بات کو اللہ ان اللہ قول البشر یہ تو ایک انسان کا کلام ہے اللہ کا تبصرہ سا اسلیہی سقر ان میں اسے سقر میں ڈالوں گا وما ادراك ما سقر اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے یعنی جہنم کی آگ لا تبقی ولا تذر نہ وہ باقی رکھے گی نہ گی وہ جو سورہ میں کل پڑھیں گے لا يموت فيها ولا يحيى نہ مرے گا نہ جئے گا لواحت للبشر جنس دینے والی ہے وہ انسان کو یعنی مجرم کو علیہا 19 اس پر 19 داروغہ مقرر ہے 19 کا حصہ اگیا اور یہ حصہ کچھ لوگوں کے لیے ازمائش بن گیا جہنم داروں کا فرشتے مقرر وماج اللہ اصحاب ناری اللہ ملائی کا اور جہنم کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں ہم نے اللہ فرماتا ہے وما جعلنا عدتهم کفرو اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی جو کافر ہوئے اہل کتاب یقین کر اور جلو ایمان لائیں ان کا ایمان زیادہ ہو و تاب الدین اوت الکتابن اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی یعنی کتاب اور ولی یقول اللہ بولو کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ایک مراد نے کی اور کافر یہ کہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یہ انیس کا ہندسا کچھ مشیقی نے تو مداق اڑایا ایک بڑے پہلوان نے کہا سترہ کو میں نمٹ لوں گا باقی دو تم دیکھ لینا ماض اور یہی انیس کا ہندسہ کچھ ماضی میں لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا اور قرآن کی یہ کیلکولیشن قرآن کی وہ کیلکولیشن کا یہ رول فلا کا یہ رول یہ وہ فلا اور پورا قرآن میری اتنی موٹی کتاب اتنی لمبی اتنی موٹی سارا پرفیکٹ ہے اس ملعون نے کہا کہ بس دو آیتیں قرآن سے ہٹا دو تو صحیح ہے سارا سسٹم استفر اللہ اور دو آئے کون سی لقل جا کم رسول من وہ بلون پھر قتل بھی کیا گیا یہ کچھ لوگ ان چکروں میں زیادہ جو جاتے ہیں نا تو پھر وہ فتنے کی انتہا پر جاتے ہیں اللہ حفاظت رکھے تو یہ انیس کا انسان ان لوگوں کے لیے بھی مشکل پڑ گیا مشرقین کے لیے ایمان والوں کا معاملہ کیا میرے رب نے جو کہا وہ برحق کہا اور اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یہ تعداد مقر... آ... متعین تھی یا بیان کی گئی اس کا ذکر بھی اشارت آ گیا کرال کا اللہ اللہ معاہ ودی میہ شاہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے عالم جنوب اور کا اللہ اور کوئی جانتا آپ کے لشکروں آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے خود اس اللہ سکھان و تعالی کے کتنے لشکر اللہ کا اندازہ ہی نہیں وہ بہتے معمور کا ذکر آیا تھا نا سورج پور میں روزانہ کتنے ہزار فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں بخاری مسلم کی روایت ستر ہزار کر رہے ہیں اور جو ایک دفعہ کر لے اس کی باری نہیں آتی کیا اندازہ کریں گے اللہ کے رشکروں کا بما ہی اللہ ذکر بشر اور یہ تو نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے ایک نصیحت کلّاول قبر ہرگز نہیں قسم ہرگز نہیں سے مراد کیا کچھ لوگ آخرت کے منکر ہیں قیامت کے انکار کرنے والے ہیں آ و جنت کے نتائش کے انکار کرنے والے کلّا کل نہیں ہرگز نہیں کیا مطلب تمہاری جو انکار کی ربیش یہ غلط ہے اور اللہ قسم کھا کے آگے فرماتا ہے والقمر قسم ہے چاند کی ولیری ادا ادبر اور رات کی جب وہ پیٹ پھیریں اور صبح کی ادا اور صبح کی جب وہ روشن ہو ان قسموں میں بھی حکمتیں ہیں تفصیل کا موقع نہیں ان نال عشد القوبر بے شب بہت بڑی آفت ہے اکثر مفسرین نے فرمایا جہنم کی آگ بہت بڑی آفت بہت بڑی مصیبت ندید للبشر لوگوں کو ڈرانے والی او اخبار تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہے جو دنیا کو ترجیح دینا چاہے دنیا کو تو جو آخر کو کوئی چوائس اللہ نے دیا ہے جس طرف چلنا چاہو بلاخ نتائج تو کل سامنے ہوں گے کل نفس بما کا سبت رہی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے کیا مطلب عمل سے یا تو وہ اپنے آپ کو چھوڑا لے گا یا ہلا کر لے گا ایمان اور نیک عمل کی محنت لے کر جاؤ تو چھڑا لو جنت لو اور اگر کفر شیر پر اڑے رہے گناہوں میں اٹے رہے تو پھسی رہی گی جان و جہنم کی آگ اللہ تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کل نسلم بمان کا سبت اور رہینا ہر شخص اپنے امال کے بدلے گروی الا اللہ الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے فی جنات و باغات میں ہوں گے یہ تصا المجرمین گناہ گاروں سے پوچھ رہے ہوں گے یہ ایک اور مکالمہ گیا جنت والوں کا جہنم والوں کے ساتھ مکالمہ پوچھیں گے مجرمین سے جنت والے ما صلاککم فی سفر تمہیں کیا شہ جہنم میں لے گئی کالم من مسلم وہ کہیں گے نمبر ایک ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے ولم نکو المسکین اور ہم مسکینوں کو کھلانے والے نہیں تھے نمبر تین وکنا نقدین اور ہم بہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ بہودہ باتوں میں مشغول رہے وکننا نکذب بیوم الدین اور ہم روزے جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے چار باتیں ہو گئی ہتھا اٹانل یقین یہاں تک یقین یعنی ہمیں موت آ گئی چار جوابات ہیں جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نماز ادا کرنے والے نہیں تھے ڈرنا چاہیے کافر سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے کافر سے ایمان کا مطالبہ ایمان لائے گا پھر نماز کا مطالبہ ہے بے نمازی کا ٹھکانہ پھر جہنم اللہ اور سنیے حقوق لات بہت اہم بہت اہم ہے کوئی شک نہیں پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے حدیث بچپن سے یاد ہے پہلا سوال کس کے بارے میں قیامت کے دن حقوق و یہ بات اہم ہیں کوئی اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو اللہ کے حقوق کو لائٹ لینا شروع کر دو حدیث کہتی ہے پہلا سوال حقوق اللہ کے بارے میں نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے جہن میں جانے کی پہلی وجہ نماز ادا نہ کرنا ہاں دوسری وجہ محتاجوں کو کھلاتے نہیں تھے اللہ نے ویلاف کیا تھا اللہ نے مال دیا تھا اور اللہ نے حق متعین کیا تھا زکوٰۃ کم از کم نہیں دے رہے تھے یہ بھی جہانب میں جانے کی وجہ نمبر تین بےہدا باتیں کھیل تماشے ان میں لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ لگے رہے ہم بھی بےودگی کے اندر گناہوں کے کاموں کے اندر فضولیات کے اندر نمبر چار بدلے کے دن کو ہم نے جھٹلا ڈالا کیا یہ تو کھلے کافروں کا بیان ہے کوئی شک نہیں مسلمان بھی کبھی کبھی کیا کہتے ہیں ابھی مریں گے تو دیکھے جائیں گے دیکھی جائے گی کیا مطلب ہے اس کا about the اباؤٹ فائر ناٹ سیریس اباؤٹ دے آفٹر مریں گے تو دیکھی جائے گی کیا مطلب اللہ، یہ چار باتیں فرمایا حتا اتان اليقین کہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اللہم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار فما تنفعهم شفاعه الشافعين تو نے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے نفع نہیں دیا فما لهم عن ابتذلۃ معرضین تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیت سے منہ پھیرتے ہیں کنم ہمر مستنفرہ گویا وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں فرت من قصرہ بھاگے جاتے شیر سے کہ لے گا تو یہ مشقین دعوت کیوں قبول نہیں کرتے کیوں بھاگے جا رہے ہیں تمہارے فائدے کی بات پیش کی جا رہی ہے تم بھاگے چلے جا رہے ہو بلفرہ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ تمہارے گھر میں کتاب نازل ہو یہ, چا, یہ, چم, یہ تم چاہتے ہو مشیک کہتے ہمارے پاس تو آ لکھا ہوا محد اللہ کل اصل بات یہ نہیں اصل بات کیا ہے ب... کلّا ہرگز نہیں بل یا خافون اللہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں کلّا ان نہ ہو ہرگز نہیں یعنی ان کا یہ رویہ غلط ہے انه تذکر بشی قران تو نصیت ہے فمن شاء ذکر جو چاہے اس سے نصیت اٹھا لے فائدہ حاصل کر لے وما يذكرون الا ان شاء اور وہ یاد نہیں رکھیں گے نصیت نہیں اٹھا سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے توفیق تو وہیں سے आएगी هو اهل التقوی واهل المغفرات وہ سب سے زیادہ اس بات کا اہل ہے کہ اسی کا ڈر اختیار کیا جائے اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ مغفرت اسی سے طلب کی جائے اللہ تعالی ہم سب کی مفرت فرمائے اور اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے سورت القیامہ کا مطالعہ شروع کریں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم القیامہ اس صورت کا نام ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے میری اور آپ کی قیامت موت کا ذکر بھی آئے گا اور اس عالم پر جو قیامت برپا ہونی اس کا تذکرہ بھی ہے قیامت کی ہولناکی کا بیان اور انسان کی موت کے وقت کی جو سختی کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی اور وہ اللہ کے جو قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے صورت القیامہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے لا اقسم و بیام القیامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ انداز کیا ہے نہیں مراد یہ کہ کچھ لوگ آخرت کے منکر ہیں بحثوں میں پڑے ہوئے منکر بنے بیٹھے ہیں ان کے اس رویے کا رد فرما رہا ہے اللہ اور فرما رہا ہے او اقسم و القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اور نہیں نفس لواما میں مرامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں سادہ ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمانی زمیر انسان زمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اچھائی پر اس کو اطمینان ملتا ہے اور اچھائی کا وہ اچھا بدلا چاہتا ہے بدی کوئی اس کے ساتھ کرے تو بری لگتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سزا ملے یہ جو تمہارے اندر اخلاقی حص ہے یہ تقاضا کرتی ایک عالم ہو جا نیکی کا بھرپور بدلہ ملے اور بدی کی سزا دے دی جائے اس ضمیر کی نفس اللہ کھا رہا ہے گمان کرتے کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں وہ جو امیہ ابئی امیہ بن خلف لے کر آیا تھا ہڈی کو سورہ یاسی میں بیان آیا تھا سب اس کو ذہن میں رکھیے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیاں بلا کیوں نہیں قاد بنانا ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں ہڈیاں تو پھر بھی بڑا معاملہ ہے کسی دو افراد کے بھی دنیا میں فنگر پرنٹس سیم نہیں ہوتے آگے نا انگوٹھے کا زمانہ دوبارہ فنگر پرنٹس لے رہے کہ نہیں لے رہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے ہڈیاں تو بہت بڑی بات اشارہ بھی ہے یہ فنگر پرنٹس کی اہمیت کی طرف چند صدیوں پہلے اس کا کچھ اظہار ہوا ہوگا انسانوں و عقل میں بات آئی ہوگی رب تو صدیوں پہلے بیان فرما رہا ہے بل یرید الانسان انسان الف جر بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اس کو فجور کرتا رہے گناہ میں مبتلا رہے اسی لیے کچھ لوگ آخرت کا تذکرہ سننا نہیں چاہتے معاف کیجئے گا بھائی کیوں نہیں آ دین کی محفل میں یار بھائی سن لیا تو ماننا پڑے گا پھر عمل کرنا پڑے گا پھر یار وہ لذتیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تو بھائی نہیں سنو گے تو کیا بچت ہو جائیں گی بلی آ گئی کبوتر نے آنکھیں بند کر لی کیا خیال ہے بچت ہو جائیں گی اتان نہیں فرمایا آپ بلیر بل انسان اماما انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ کو بھی گناہ کرتا رہے یس المل قیامہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب واقع ہوگا یہ تنس کے انداز میں کب آئے گا بتاؤ اللہ کا تسرا سنیں بڑا زوردار پیزا بری قلب سر بس اب آنکھیں چندیا جائیں گی وہ سفل قمر اور چاند گرہن لگ جائے گا وہ جم اشم سو اور سورت اور چاند جمع کر دیے جائیں گے آج سے پورا اسموتھ نظام چل ہے کل تل پٹ کر دیا جائے گا جمع کر دیا جائے گا یہ اللہ کا کلام بتاتا ہے سائنس ابھی غریب اور پیشے بتا نہیں سکی ہے بےچاری یقون اور انسان یوم عید عید المفر انسان کہے گا کہاں ہے کوئی آج بھاگنے کی آج کے دن بھاگنے کی جگہ کئی میں بس سکتا ہوں کل لالا وزر ہرگز نہیں کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں الا ربی کا یوم اس آج کے دن تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے اب تو حاضری ہے پیشی ہے اے اللہ حساب کے حساب کو آسان فرماسر جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا کیا پیچھے چھوڑ کر آئے دنیا میں وہ بھی واضح کیا آخرت میں لے کر آئے وہ بھی واضح ایک اور بفوم کس کو اوپر رکھا کس کو نیچے کس کو ترجیح دی دنیا کو ترجیح آخرت کو سب پیش کر دیا جائے گا بل انسان والا نہ بلکہ انسان کو تو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے چور نے چوری کی کسی کو پتہ نہ چلا چور کو تو نہ کہ چور ہے فراڈ کرنے والے نے کیا نہیں ہوا پتا نہیں چلا ثبوت نہیں ملے اس کو تو پتا ہے کہ فراڈ اس نے کیا ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے ولو القا مدیرہ چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے لیم ایکسکیوز پیش کرے بہانے بنائے انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے اگلی چار آیات بظاہر موضوع مختلف محسوس ہوگا لیکن اس کا بھی قیامت اور اس سے متعلقہ امور سے گہرا تعلق ہے ایک پس منظر ہے ہم اور آپ جانتے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا صورت تاہا کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں اے نبی جلدی نہ کیجیے وہی کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے یہاں ایک بڑی تسلی عطا ہو رہی ہے لا تحرک ایک بھی نسا نہ کرتا اے نبی علیہ السلام السلام آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ جلدی جلدی حرکت نہ دیں مراد یہ کہ اس کو جلد یاد کر لیں آپ پریشان نہ ہوں ان علینا جمع ہو بے شک اس کا پڑھا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے جمع بھی ہم کر دیں گے پڑھا بھی ہم دیں گے فیدہ قرآن ہوں فتب قرآنہ پر جب ہم اس کو پڑھ لیں مراد ہمارا فرشتہ تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی ثم ان علینا بیانہ پھر اس قرآن حکیم کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے کئی باتیں اس میں ہیں حضور جلدی کیوں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے ایک بڑی پیاری توجیہ لکھی کہ کوئی بھی جہانم میں نہ جائے حضور کی خواہش یہ تھی میں جلد لوں جلد پہنچاؤں مانے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں یہ فکر تھی حضور کی نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام اللہ نے تسلی دی آپ بھولیں گے نہیں ہم جمع بھی کرائیں گے پڑھوا بھی دیں گے اور جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو آپ پڑھنے کی پیروی کیجئے اگلا اہم نقطہ فلم ان نا علینا ہو پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے کس کا بیان قرآن کا بیان قرآن تو ہے قرآن کا بیان کیا مفہوم قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریح وہ بھی اللہ نے حضور کو آتا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ٹیکسٹ بک ایک اس کا بیان تو بیان تو ٹیکسٹ بک کے علاوہ ہوتا ہے نا تشریح جو لیبریٹ ہے استاد اے ٹیچر تو ہم قرآن کا بیان بھی اینبی آپ کو دیں گے پتہ چلا قرآن کے علاوہ حضور پر وحی آتی تھی اور قرآن کی تشریح بھی اللہ نے حضور کو آتا فرمائی تبھی چار مرتبہ قرآن کہتے ہیں سر جمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی ہم نے پڑھا یتلو علیہ آیاتی حضور تلاوت بھی کرتے اور تیسری بات بل محمول کتاب کتاب کی تعلیم بھی دیتے تلاوت میں الفاظ کا پڑھنا تو آ تعلیم کیا ہے اس کی البوریشن یہ بھی سنت رسول علیہ السلام کی اہمیت کا بیان ایک نقطہ اور ہے وہ یہ اس کا آخرت یا قیامت کے موضوع سے کیا تعلق قرآن اللہ کے الفاظ جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے اور آج ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود جو اللہ ان الفاظ کو جمع کرنے اور کرانے پر قادر ہے لوگوں تمہارے الفاظ تمہارے اعمال توباری نیتیں اللہ ان کو بھی ریکارڈ پر لانے پر قادر ہے سب کچھ پیش ہو کر رہے گا اللهم حسابنا حسابین استغفر اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما کلا کل ہرگز نہیں بل تحبون العاجلہ کیا مطلب تم تمہارا انکار کا معاملہ غلط ہے تم تو دنیا سے جو جل مل جائے عاجلہ جل مل جانے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو وتدرون الاخره اور اخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس دن کیا ہوگا وجوه یومئذ الناذره اس دن بہت سے چہرے بار رونق ہوں گے الہا رب ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اس دنیا میں ان آنکھوں سے رب کو دیکھا جانا ممکن نہیں مگر وہاں تو اللہ عطا فرمائے گا دیدار اللہ ہم سب کو عطا فرمائے چودھری کا چاند نکلا حضور نے پوچھا صحابہ سے بخاری شریف کی روایت اے میرے صحابہ دیکھتے ہو جی دیکھتے ہیں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ کوئی شک شب شبہ کچھ نہیں کا ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اطا فرمائے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اس کے برعکس میں وجوہ اور بہت سے چہرے ہوئے ہوں گے بگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبرا خیال کرتے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا یہ دہشت ان کے چہروں پر جو آ رہی ہوگی اللہ اس دن کی ہوناکی سے ضلع سے رسوائی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اب انسان کی موت کا بیان اور یہ موت کیا ہے قیامت ہے مماتہ فقط قامت قیامت قیامت جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی اور بڑا ہرگز نہیں تراکی جب جان حل تک پہنچ جائے وقیل من راک کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھو کرنے والا ڈاکٹرس نے جواب دے دیا طبیب نے جواب دے دیا کوئی دم کوئی کو جھاڑک کرے اور مزاحب والے جنتر منتر ہو کچھ نہ کچھ کرنے والا وہ غلط نہ ان اور جانے والا سمجھ لیتا ہے کہ اب فراق ہے جدائی ہے ڈاکٹرز کھڑے ہیں نرسز کھڑی یا کھڑے ہیں رشتے دار کھڑے ہیں باپ کھڑا ہے ماں کھڑی ہے بیٹا کھڑا ہے بیٹی کھڑی ہے لیکن نہیں اٹس ٹائم ٹو لیو یو ٹائم یو ہیو ٹو گو برادر آئی ہیو ٹو گو پغل انہ فراق اور جانے والا جان لیتا کہ فراق ہے جدائی ہے ولطفاخاخ اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی یہ عرب محاورے میں شدید ترین سختی کا بیان بھی ہے اور موت کی سختی کے موقع پر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللهم انا نعوذ بك من سكرات الموت۔ یعنی ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے۔ یہ حضور نے دعا سکھائی ہے ہمیں۔ اللهم انا نعوذ بك من سكرات الموت۔ یعنی ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختی سے۔ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اذن تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ فلا صدق و لا صلى نہ اس سے تصدیق نماز ادا مفسری نے ابو جہل کا بھی ذکر کیا کہ اس کی روش ہے یہ ایسے کافروں کا بیان نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی ولا کن کا و لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تصدیق اگر ہوگی تو اس کا پہلا اظہار کس سے ہوگا نماز اور سورہ البرا 183 میں نماز کو ایمان بھی کہا گیا ہے وہ جو تحویر قبلہ کا موضوع آیا تھا اور حضور نے فرمایا کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز ہے مسلم شریف کی روایت نماز ہے تو اسلام کی طرف نماز نہیں تو جا رہا کفر کی طرف اللہ اکبر فلاں صدقہ ولاسل نہ اس نے نہ اسے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی ولا کہ دبا و طلّہ بلکہ اس نے چھٹ اور منہ پھیر لیا فلم پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا اولا لکف اولا افسوس تش پر افسوس تش پر فم اولا اولا نقف اولا پھر افسوس تش پر پھر افسوس تش پر اور یہ اولا ویل سے بنا وہیل ویل تباہی ہلاک و بربادی کو بھی کہا جاتا ہے اب اول اینسان کا سوجا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار ہم نے تمہیں پیدا کیا سورہ کے آخر میں بھی مضمون آتا ہے الم یو نت فتم منی یہ کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا مرات رحم میں ثم كان علقه وہ علقہ ایک ترجمانی لٹکتی ہوئی شے ہو گیا۔ فخلق الله نے اسے بنایا فصووا اسے درست کر دیا۔ فجعل منه الزوجين الذکر والأنثہ پھر اس کی مرد اور عورت دو اقسام بنا دیں۔ یہ جو ٹپکایا گیا یہ حصہ مرد کی طرف سے آتا ہے۔ باقی پھر وہ ایک میڈیکل, فیل، میڈیکل کی فیل کا معاملہ ہے کہ جو ڈسائڈنگ فیکٹر یہ کروموزوم ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ٹپکانے کی طرف اشارہ پھر وہ ہے کہ آلہ کا پھر اسے درست کیا اسے پیدا بنایا اور اس کو درست کر دیا پھر مرد عورت دو اقسام بنا دی تو وہ بقول شخصے کہ یہ جو ساس کبھی بہو سے جھگڑا کرتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی اس ساس کو چاہیے کہ میڈیکلی اگر مورت الزام ٹھہرا ہے تو کس کو ٹھہرائے اپنے بیٹے کو کیونکہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم وہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور ساس یہ بھول جاتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی اس سانس کی بھی کوئی بیٹی اللہ عجیب بات ہے تو سائنٹفکلی بھی اگر مورد الزام ہے تو پھر بیٹے کو ٹھہرائے نہ کہ اپنی بہو کو ہوئی یا کوئی عورت پہ الزام لگا رہا ہے یا اس کے اوپر لان تان کر رہا ہے کہ بیٹا کیو بیٹی کیوں پیدا ہو گئی بیٹا کیوں پیدا نہ ہوا تو چاہیے کہ مرد پہ الزام لگائے کہ میڈیکلی اسپیکنگ اور ڈیسائیڈنگ کروموزوم مرد کی طرف سے آتا ہے یہ بھی اشارہ اس کے اندر ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات کیا ہے علئی سزال کا بے قدین وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے نہ تھے تو تمہیں بنایا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے بلا اس کا جواب دینا چاہیے بائی ناٹ یقیناً اللہ سبحان و تعالی اس بات پر قادر ہے اس کے بعد الحر ہے اس کا نام سورت الانسان بھی ہے سورت الانسان بھی اس کا نام اس میں غالب جو بیان ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا اور اہل جنت کا بڑا پیارا بیان اس مقام پر بڑی پیاری پیاری نعمتوں کا بیان اس صورت میں آیا ہے اور ساتھ ہی انسان کی تخلیق کا ذکر ابتدا میں اور آخر میں صبر اور ذکر کرنے کی تلقین بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یہ صورت بھی حضور کی پیاری اور پسندیدہ سورتوں میں ہے فجر کی نماز جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں صورت سجدہ اور دوسری رکعت میں حضور صورت دہر کی تلاوت فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام هل اتا علل الانسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینا انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا نہیں تھا کچھ بھی انا غلط نسان امن نتفت ام شاہ جین ہمیں انسان کو ملے جلے مخلوط نتفے سے پیدا کیا وہ مرد کی طرف سے ایک حصہ عورت کی طرف سے اس کے ملاپ سے پھر وہ تخلیق عمل نب تلی ہی پیدائش کیوں کی گئی تاکہ ہم ان کا کہ ہم ازمائے اسے فجعلناهو سمیعن بصیر فہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا انا ھدینا الاسبین انما شاکین و ما کفورہ بیشک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا اب خواہ و شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے یہ تو امتحان ہے جس طرف چلنا چاہو گے اللہ اسی طرف چلا دے گا انا اتدنا للکافرین السلاسل و السعیر بیشک ہم نے کافروں کے لئے یعنی ناشکروں کے لئے زنجیریں تو اور, اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے اللہم اجرنا من النار یہ ایک آیت میں مجرمین کا بیان اگلی سورت پڑھیں گے مرسلات اس میں مجرمین کا بیان زیادہ اس سورت میں متقین کا نیک لوگوں کا بیان زیادہ ہے اب ان کا بیان شروع ہو رہا ہے ان نالبر شرب نمین کا نمیزا جا کا بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ لیجئے فلیورز کا ذکر آ کافور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے آئی نہیں یشرو بہا اللہ ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے یو فجیرو نہ اس سے نہرے روا کرتے ہوں گے جانا نہیں پڑے گا ج کر اپنے علاقوں تک لے کر آ جائیں گے نہرے اور پی رہے ہوں گے یوفونا فون ندری وہ اپنی ندریں پوری کرتے ہیں اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرتے ہیں یوم شرح اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی عام ہوگی قیامت کے دن اور ان کی شان کیا ہے ایک بندوں کی اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو اور کیا کہتے ہیں ان نمان تم کمجھ لا مرید مین جزا شکور بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کے خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے یہ اخلاص عمل کرو نیک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے کھلاتے بھائی تم سے کوئی شکریہ بدلنا نہیں چاہتے ان خوفری بے شک ہم ڈرتے اپنے رب کی طرف سے اس سے کہ جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت دن ہوگا آخرت کا خوف بس اللہ سبحانہ و انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا انہیں تازگی عطا کرے گا سرور آتا فرمائے گا جزا صبر جنت و حريرہ اور ان کے صبر پر اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ صبر پر سور فرقان کے آخر میں بھی بہت ساری صفات تھیں جنت کے بارے میں فرمایا کہ صبر کی وجہ سے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی۔ متقین فیھا علی الارائک اس میں وہ تخت و بتکیے لگائے ہوں گے اور تختوں کا بیان بھی آ گیا سونے کے تاروں سے بُنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر لا يرون فیھا شمس ولا زمہریرہ وہ نہ دیکھیں گے اس میں دھوپ کی تیزی نہ سردی کی شدت ماڈریٹ ویدر ہوگا وہاں پر گویا علیہم اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے تدرین آپ اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے وہاں کے سائے بھی وہ راحت کے لیے ایسا نہیں کہ دھوپ ہے تو سایہ چاہیے نہیں ذرا اٹریکشن اور صاحبان سے بنائے جاتے خوبصورت جیسے آج بھی دنیا میں اٹریکشن کے لیے اس قسم کے صاحب ہوں گے جو آرائش کا ذریعہ زینت کا باعث ہوں گے اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے حدیث میں تابع پیش کر دی گئی تھی درخت پہ پھل لگا دل چاہے گا وہ شاخ جھکے گی لے لو کھالو سے اللہ اخراب ان خان قواری اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے قوارین فا شیشے بھی چاندی کے ہوں گے قدروہ قد تقدیرہ سبحان اللہ پلانے والوں نے صحیح ان کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کس کو کیا پسند ہے اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی یہ سوٹ کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے ہر طرح کے فلیور اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیر سے موسوم کیا جاتا ہے چشمے کا نام وہی یوفل مخل اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے یعنی لڑکے ہوں گے جوان اور وہ لڑکے ہی رہیں گے اور ان کے خادم ہوں گے ادار اور حسی جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے اتنے خوبصورت وہ ہوں گے وا اذا رايت ثم رايت نعيم ومملك كبيرا اج تم دیکھو گے تو وہاں جنت بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے یہ ہے جو سلطنت کا ذکر آیا ہر جنتی بادشاہ بنا دیا جائے گا اللہ اکبر علیهم ثياب السندس خذرو واستبرق ان کے اوپر کی پوشاک سلس سے باریک ریشم کی ہوگی اور اندرونی پوشاد وہ دبیس ذرا گاڑے ریشم کی ہوگی یہ ذکر کئی مرتبہ آ چکا وہ خلو اصاب امین اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے سورہ کہاف میں سونے کے کنگن یہاں چاندی کی دو دھاتے آج بھی بڑی معروف ہیں اور اس قدیم زمانے میں بادشاہ کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تھی وہ کنگن پہنتے تھے ہر جنتی کو اللہ بادشاہ بنا دے گا بس رقم ربهم شرابا رہا اور ان کا رب انہیں بڑا ہی پاکیزہ مشروب پہ لائے گا اللہ کا جنت الفردوس ان ہادم جزا کانسا مشہور بے شک کی تمہارا بدلا ہے اور تمہاری کوشش وہ مقبول ہوئی امنا نہ قرآن تنظیمہ بے شکی علیہ السلام نازل کیا صبر کیجیے اور آپ ان میں سے کسی گنہ گار نہ شکرے کی بات نہ مانیے برکریسم ربی کا اور آپ اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرتے رہیے اس کی تصویر کیجیے ذکر کیجیے و مین السد لہو اور رات میں بھی اس کے حضور سج کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی پاکیز کی بیان کیجیے قیام الشکلات کی کے دور میں کبوت کے شروع میں سورہ کبوت میں آیت نمبر پینتالیس میں ہم نے پڑا تھا اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے نماز اور قرآن کی تلاوت یہ مشکلات کے دور میں کشاکش کے دور میں بڑے اہم ذرائع ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کے نصرت کے حصول کے تعلق سے ان نہا یقب الجلا بے شکیے منکرین حق دنیا کو پسند کرتے ہیں وہ درون عبرو اہم یومل فقیلا اور ایک بھاری دن یعنی قیامت کے دن کو اپنے پس سے چھوڑ دیتے ہیں نحن خلقناهم وشددنا عظمهم ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مصبوط کیے واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا اور جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے ان هذه ذکرۃ بشیئت ایک نصیت ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ یعنی راستے اختیار کر لے وما او نہ اللہ شاہ اللہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے تو ہدایت کی توفیق بھی کون دے گا اللہ كان انکیم بے شک اللہ تعالی خوب والا والا حکمت والا ہے تعالیٰ رحمتی وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے اعد لهم عذابا علیما اور رہے ظالم تو اللہ نے ان کے لیے دردناک آزاد تیار کر رکھا ہے آخری صورت سور مرسلاد انتیس پارے کی بس یہ مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد تراوی ادا کریں گے سور مرسلاط میں قیامت کا ذکر بھی ہے اس میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں اور مجرمین کا ذکر زیادہ باسویں بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر بھی ہے اور دس مرتبہ وہ آیت آئی ہے وَیلوی دس مرتبہ اس آیت کو دوہرایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمسلادا دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم بھینی بھینی خوشبو آتی ہے بارش سے پہلے فلاں آصفات یا پھر شدت سے تم اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم آندھی و نشرہ اور بادلوں کو اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم وہ جو پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہوائیں فل فارقاتی فرقات پھر بانٹ کر تقسیم کر دیں پھاڑ کر تقسیم کر دینے والی ہواؤں کی قسم کی وہ بادلوں کو پھاڑتی ہے اس میں سے بارش برستی ہے چار آیات کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ قسمیں ہواؤں کے بارے میں ہے اگلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے یا فرشتوں کے حوالے سے قسم اٹھائی جا رہی ہے فلم قیاتی پھر وہی القا کرنے والے فرشتوں کی قسم ذکر سے مراد وہی لی گئی باقی تفاصیر وہ تفصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں ان قسموں کے اٹھانے کے بعد بیان اذرن او نذرن حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کے لیے ان نما تو یعنی وہی کا نظول کیا ہے حجت تمام ہوتی ہے اور لوگ ڈرے تو آخرت کی فکر کرے ورنہ پھر عذاب منکرین کے لیے تیار ان نما تو عاد الماقع بے شک میں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے یعنی قیامت کا برپا ہونا فعیدم جم و تمسر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے فعید اور جب آسمان پڑ جائے گا وہ ادھر جیباد نصیفت اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے وہ ادھر روس اوقے تک اور جب رسولوں کو معین موقع پر جمع کیا جائے گا یومت ان کا معاملہ کس دن کے لیے ملتوی رکھا گیا یہ فوری معاملہ کیوں نہیں آ رہے ہوں گے یوم الفصل کے دن کے لیے معاملہ ملتوی کیا گیا وما کا ما الفصل اور تم کیا سمجھو کہ فیصلے کا دن کیا ہے وہی لو یوم عید المقدین اس دن تباہی ہے جھٹ لانے والوں کے لیے الحمد الکل ابنین کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہ کر ڈالا یعنی مجرمین تم من الخرین پھر ان کے آدم دوسروں کو چلاتے ہیں اور نسلوں کو لے آتے ہیں کا راد کا دفعل مجرمین اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوئیں عید مکدین اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے الم نخل امین کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے قطرے سے پیدا نہیں کیا فی قرار مکین پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا رہمر یوٹرس قدر معلوم ایک وقت, وقت معین تک کے لیے فقدرنا پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا فنعم القادرون پسم کیا عمدہ ٹھیک اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا مردوں کو سمیٹ رہی ہے اور اللہ کی زمین پر مردوں کو سمیٹنے کے لیے کمی نہیں ہے احیا امواتا زندوں کو مردوں کو زندے اوپر ہے مرد اندر ہے سمیٹ رہی ہے سب کو شام خاتی اور ہم نے اس میں اوچے اوچے پہاڑ رکھے میٹھا پانی پلایا اللہ کی نعمت یوم اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ان طریق و تم بھی حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے وہ عذاب آخرت کا ان طریقی شعب تم چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف وہ سائے اٹھتے ہوئے نظر تو آئیں گے لیکن کیسے نہ سایہ دار ہوگا وہ جو, جو فرمایا کہ تین شاخوں والے سائے سایہ دار ایسا نہیں کہ ایسے دنیا میں کسی سائے کے اندر راحت ملتی ہے وہاں تو وہ دھواں ہی اور آگ کی تفیش ہوگی اس کے اندر بھی تکلیف تو فرمائے کہ نہ سایہ دار اور نہ آگ کے شوروں سے بچانے والا ہوگا دنیا میں دھوپ دوبارہ سایہ ملے تو آدمی کو راحت ملتی ہے وہاں کو راحت ہی نہیں ہے وہاں کوئی جو ہے وہ آسانی کا معاملہ نہیں ہوگا عذاب ہی کی کیفیت ہوگی اور مزید سخت بیان آگے ہے ان نہ ترمیمی قصر بے شک وہ جہنم محل جیسے اونچے شولے پھینکتی ہے ان نہویا کے وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے اتنے بڑے بڑے اے شولا وہ اونٹ جتنا اور اوپر سے پھینکا جا رہا ہو گویا کہ یہ پھینکا جا رہا وہ کس پر مجرمین پر وہ نو یوم عید المقد اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے ہادہ یوم اللہ اس دن وہ بول نہیں سکیں گے بلام فیاد رون اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عزر پیش کر سکیں وم ع عید مکردین اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے ہادا يوم الفصل ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی لکم پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو حضور سے کہلوایا جا رہا ہے مجھ پر چل کر دیکھ لو وہی لوئ یوم عید بس تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ان نل متقین کی غلانی میوم متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے فوا کی ہم اور اس قسم کے میووں میں جو وہ چاہیں گے کہا جائے گا کلو وشرب تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ پیو انا کامدگی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں تباہی جھٹلانے والوں کے لیے تباہی جھٹلانے والوں کے لیے ایک بڑا پیارا جواب یہ ہے کہ ایمان والے جب مزے کریں گے نا تو ان کو دیکھ کر مجرمین جو جہنم میں ہوں گے ان کی ذلت میں اور اضافہ ہوگا جن کو ہم نے دنیا میں گھٹیا سمجھا وہ تو آج مزم اور ہم ہیں جو اصل گھٹیا ہے ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا اس پر یہ جملہ آیا وہی لو مئی دل اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اب ان مجرمین سے خطاب کلو کلین ام نجرمون تم کھاؤ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو بے مجرم ہو ایک شخص کو پھانسی لگنے والی ہو صبح پانچ بجے سال اور رات دو بجے بریانی قوربو کے سامنے رکھیں اور وہ بے وقف کچھ کھا بھی لے تو کیا فائدہ اس کا جی کھا لو پیلا تھوڑا فائدہ اٹھا لو تمہاری فائل تیار ہے اللہ کے ہاں انکم مجرمون مجرم بے شک تو مجرم ہو وہی لو یوں میں اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے وہ عید اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو رکو کا مطلب یہاں جھکنا اللہ کے حضور جھکنا اس کی اطاعت اختیار کرنا لا یار کون تو وہ جھکتے نہیں تھے دلّ پس تباہی جھٹلانے والوں کے لیے فَبِأَيَّ حدیثٍ بَعْدَهُ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے یہ حق تو آ گیا اس کے بعد اب کیا رہ گیا کہ جس کے آنے کے بعد وہ مانیں گے اللہ اس برے انجام سے بچائے اور ہم حق ہمارے سامنے ہے اللہ ہم سب کو اس کے تقادوں پر عمل کی توقع قطع فرمائے واخر داوان الحمد للہ رب العالمین و, و علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ